میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت کے بیانات اور مدنی مذاکرے کی جھلکیاں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں یہ تو امیر اہل سنت دعوت برکاتم عالیہ کے سینک و بیانات الحمد للہ ہوئے ہیں اور امیر اہل سنت دعوت برکاتم عالیہ کے بیانات کی جو خصوصیات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کئی ایسے بیانات میں آپ کے موضوعات ہوتے ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے معاملات سے ہوتا ہے اخلاقیات سے ہوتا ہے اور کئی بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ وہ باتیں کہ جن کا سیکھنا مسلمان پر فرض عین ہوتا ہے الحمدللہ امیر میر علیہ سنت کے بیانات میں ان باتوں کو بھی دیکھا گیا اور الحمدللہ توجہ کے ساتھ بیانات سننے مدنی مذاکرے دیکھنے والوں کہ یہ جذبات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ الحمدللہ ان بیانات اور مدنی مذاکروں کے ذریعے علم دین کا ایک بہترین خزانہ ہمارے ہاتھ آیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان بیانات سے ملنے والے مدنی پھولوں کو یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے جن جن کتابوں کا رسائل کا امیر علیہ سنت حوالہ جات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں انہیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو آئیے امیرہ سنت دامت برکاتم عالیہ کے ایک بیان کا آپ کو مزنی گلدستہ پیش کرتے ہیں جس میں امیر علیہ سنت دامد برکاتم عالیہ نے شہید کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و سنت کی بارگاہ میں کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسے ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ اس کے دس محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو شہید ہوئے حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا شہید زندہ ہوتے ہیں جی ہاں شہید زندہ ہوتے ہیں چنانچہ پارا دوسرا سورت البارا ایک سو چون نمبر آیا بل آشو میرے آقا نمت ماں اہل سنت عظیم البرکت عظیم مرتبہ پروانے شمع رسالت مجدید دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آثا ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کو چوں کرتے ہیں اور جو خدا کی راہ میں مارج ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں میں آپ کو اس کی تفسیر بھی ارض کیے دیتا ہوں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 وہ کس طرح کی ان کی حیات ہوتی ہے اس کی تفصیل بھی سن لیجیے چنانچہ صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہدہ کو حیات پتا فرماتا ہے ان کی ارواہ پر رسک پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں اجر و فباب بڑھتا رہتا ہے حدیث شریف میں کہ شہادا کی روحیں سب پرندوں کے طالب یعنی بدن میں جنت کی سیر کرتی ہے اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں مسئلہ اللہ تعالی کے فرما بردار مندوب کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں تو مارا میٹے بیٹھے صاحب شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا بارہ چوتھا سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو انہتر میں بھی شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تحسبن ترجمہ کنزولیمان اور جو اللہ ازبل کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں پتہ چلا کہ شہید جو ہے وہ زندہ بھی ہے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور ان کو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 اور ہمیں بھی ایکش اپنی راہ میں شہادت کا جام عطا کر دے تلیہ صلی اللہ تعالیٰ محمد و و صحبہ بارک و وسلم ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ انہیں کسی نے امیر علیہ سند کے بیان کا ایک رسالہ تحفے میں پیش کیا کہ میں اتنا کوئی جانتا یا کبھی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا نہیں تھا اس رسالے پر نام لکھا تھا بھیا نک کہ وہ رسالا لیا اور میں گھر چلا گیا گھر جا کر میں نے اپنی ٹیبل پر وہ رسالا رکھ دیا رات جب سویا تو سونے لگا تو رسالا ٹیبل پر میری نظر آیا تو میں نے اٹھایا اور اٹھا کر جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو ابتدا میں جملہ لکھا تھا کہ اس رسالے کو اول تاخیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں یعنی شیطان لاکھ سستی دلائے اس رسالے کو اول تاخیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ عشق و محبت کے بے شمار مدنی پھول نصیب ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جملے میں یہ اتنا اٹریکشن تھا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ یہ رسالہ پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ مطلب آنسو جاری ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ رسالہ پڑھنا تھا امیر علیہ سنت کی تحریر میں ایک ایسی جاذبیت تھی ایک ایسا مطلب ایک محبت تھی ایک ایسی چاشنی تھی کہ الحمد للہ آہستہ آہستہ میں اجتماع میں شرکت کرنے لگا اور آج میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں تو یہ جو مدنی مذاکرے کا ایک خوبصورت مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا ایک بہت ہی بنیادی طور پر ایک ایسا کانسیپٹ مطلب ایک واضح کیا میرا سنت نے اور کتنے پیارے انداز سے ایک مطلب ہمیں ایک میسیج دیا کہ اس بات کا خیال کرنا کہ شہید زندہ نہیں ہوتے یہ خیال تو بہت دور کے تصور بھی نہیں کرنا چاہیے تصور ہی نہ کرے اور اب ان تمام جو گفتگو ہوئی تو اب اس سے اگر ہم یہ سوچ حاصل کریں کہ آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کے ذریعے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں ایسے وفوسے پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے نظریات یکدر جب وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو شاید آپ بھی اس بات کی ایکسیپٹ کریں گے کہ ہماری صحبت ہماری صحبت بسا اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ان خیالات کو ان عقائد کو کمزوری کی طرف لے جاتی ہے اور بسا اوقات بہت ہی زیادہ خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں کلام کرنا اور اس معاملے میں اپنی زبان کا استعمال کرنا دن دل میں خیال لانا ہی بہت بڑی ضرورت ہے پھر وہ بات جب بڑھتی ہے وسوسہ بڑھتا ہے تو بسا اوقات اس طرح کے معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو انسان کی ہمیشہ نظر جو ہے نا وہ تنقیدی ہو جاتی ہے کوئی بات ہے اگر اس کو کہا جائے کہ جناب اس میں کچھ خرابی دیکھے تو خرابی نکالنے والے تو بہت ہو جائیں گے خوبصورتی اور مطلب تعمیری خیالات کا آنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور پھر جب اس طرح کے معاملات میں انسان آگے بڑھتا ہے تو ہر ہر بات پر اس کو کمزوریاں مطلب محسوس کرتا رہتا ہے تنقیدیں کرتا رہتا ہے اعتراضات کرتا رہتا ہے اور پھر وہ بہت آگے نکل کر اپنے معاملات میں اپنے عقائد میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اللہ سلامت رکھے میری علیہ سنت کو کہ آپ نے جس انداز کو اپنایا بہت خوبصورت انداز سے الحمدللہ ہمارے لیے زندگی کے ہر ہی شعبے میں رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں تو مدد نام کہ ناظرین یہ جی مہینہ محرم الحرام کا ہو یا عام طور پر بھی ہمیں ان اصلاح بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا بھی موقع میسر ہوتا ہے کئی ایسے صادت مند ہیں جن بزرگوں کے شہروں میں جن کے مز... بڑے مشہور بزرگوں کے شہروں میں رہتے ہیں تو مزارات پر حاضری کا ان کا معمول ہے آتے ہیں جاتے ہیں اب ظاہر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی بھی ہمیں تربیت ہونی چاہیے آخر اگر ہم کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دیں کیا ادب ہونا چاہیے کیا انداز ہونا چاہیے آئیے امیر علیہ سندر کی بارگاہ سے اس حوالے سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کس طرح مزار پر حاضری دے کر یعنی واقعات برکت رہنے کی نیت ہو اور وہاں پر حاضری دے کر وہ آئے وہ مزارت اولیاء کی حاضری تو بڑی سعادت کی بات ہے کار سواب ہے اور اس طرح کی جب بگاڑ ہیں جمیلیں عورتوں کے اور تو الاد نے فرمایا کہ عورتوں کی جمیلوں کے باوجود بھی مزار کی حاضری نہ چھوڑے حاضری دیا لیکن اب جوشن ہے نا اس میں تو حلاذت ہوتے تو میرے کو لگتا ہے روک دیتے کہ اب ایسے حالات میں مت جاؤ اتنے بعد جگہ جہاں جہاں ایسے حالاتوں کہ ان اوقات کے علاوہ چلے جاؤ اب مثلا مسن اب فجر کے بعد چلے جائیں مزار پر تو یہ عورتوں کے جھمیلے اور یہ دھوم دھڑکے نہیں ہوتے اس وقت کم لوگ ہوتے ہیں تو ایسے اوقات میں آدمی حاضری دیں یہ جھمیلوں کا حصہ بننا ہی کیا ضروری ہے مزار پر جائے تو قدموں کی طرف سے جائیں پائنتی جس کو بولتے پائنتی کی طرف سے جائیں قدموں کی طرف سے داخل ہو اور چہرے کی طرف کھڑا کعبے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوں گے نا تو یہ چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا جب قبر میں لٹاتے ہیں اب چہرے کی طرف چار ہاتھ یعنی کم بش بیش دو گز کے فاصلے پر کھڑا ہوں یہ ادب ہے اب کئی بازاروں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ دو گز دور کھڑا رہ سکے خیر تو ادب ہے وہ محرض کر رہا ہوں چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور اب ان کو سلام بھی کرے السلام علیکم یا سیدی السلام علیکم یا شیخ یا ان کی ولا مشہور ہے السلام علیکم یا ولی اللہ کہ دے سلام ارض کرنے کے بعد کچھ پڑھیں جیسے کہ سورہ فاتحہ اور گیارہ کول پڑے ابولاخر ضرود پاک ایک یا تین بار پڑھ کر یا جو چاہے پڑھیں تلاوت کرے تو اس کا ثواب جو ہے ان کو اس سال کرے سرکار کی بارگاہ میں پہلے نظر کرے تو سرکار کے سب کے سب کو ہی سال ثواب کرے ان کو بھی سالے ثواب کرے تو یہ جتنی دیر بیٹھنا چاہے اچھی بات بیٹھے وہاں تلاوت کرے نعت شریف پڑھ سکتے ہیں اس طرح کے کام تو کیے جا سکتے ہیں مزارات پر کرنے والے الحمد للہ کرتے بھی ہیں خاص کر یہ علما علما سنت کے مدارات پر میں نے دیکھا ہے جیسے دارالعلوم مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مزارات ہیں تو وہاں ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ طلبہ ہوتے ہیں تو ان کے سائے میں بیٹھ کے اپنا سبق یاد کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں تو یہ بزرگوں کی سے برکتیں ملتی ہیں فیز مل تو مدینہ, مدینہ طریقہ لوگوں کو دیکھا مزارت میں جا کے تلاوت کرتے ہیں سورہ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے لو پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ تو ان کی صحبت تو مدینہ مدینہ بہت اچھی بات ہے وہ ایک شعر بھی ہے نا شاید مورینگومی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سالہ طاوت ایک لمحہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یہ سو سال کی خالص ریاکاری سے پاک عبادت سے بڑھ کر ہے تو اس لیے وہ مزارت اولیاء پر حاضری تو دینی چاہیے بہت بہت, بہت اچھی بات ہے سعادت کی بات ہے لیکن کوشش کرے کہ ایسے موقع پر جائیں کہ جب یہ اس طرح کے میلے جھمیلے نہ ہوں پرسکون ماحول ہو عورتوں کی بھیڑ بھاڑ بھی نہ ہو <سؤال> ملفوظات اعلی حضرت میں یہ سوال ہے عورت خاجہ غریب نواز کے مزار پر جا سکتی ہے یا کسی مزار پر جا سکتی ہے اس طرح کا کوئی سوال ہے کہ جا سکتی ہے نہیں تو اعلیٰ حضرت نے ایک بزرگ سے نقل کیا کہ یہ پوچھتے ہو کہ جا سکتی ہے نہ جا, نہیں جا سکتی یہ پوچھو کہ اس پر لعنت کتنی برستی ہے کہ جب اپنے گھر سے مزار کے لیے نکلتی ہے تو اس پر لانت برسنی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اپنے گھر تک جب گھر پہنچتی ہے اس وقت تک اس پر لانت برستی رہتی ہے ایک بزرگ نے تو اتنی سختی سے عورتوں کو روکا ڈرایا ہے مدارت سے اور آج کل تو بہت بری حالت یعنی آج کل جو حالت ہے وہ تو واقعی بولتا ہوں کہ اگر اب تک جائز بھی ہو نا تو اب ناجائز ہو جائے گا ایسی حرکتیں دیکھی جاتی ہیں. جہاں جہاں دیکھی جاتی ہیں اتنی حرکتیں ملنگوں کے ساتھ اور باباوں کے ساتھ عورتوں کے حساب کتاب پھر بال کھول کر وہ دنیا کرتی ہیں اور کیا بولتے دھنتی ہیں سر اور بھوت پلی مطلب یعنی کہ چیخے ہی ہیں وہ کیا تباشے بنتے ہیں جو جو مزارات پر جاتے ہیں اس طرح ہے ان کو سب کو یہ پتا ہوگا انٹرنیشنل پرابلم تو اگر نہیں کہہ سکتے یہ زیادہ تر ہمارے پاکوں ہند میں ہوتا ہے باہر ملکوں میں تو مارکے بھگا دیں گے تو وہاں یہ دنیا وغیرہ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی یہاں بہت آتی ہیں اس کو دیکھو وہ ہے خدا بہتر جانے کیا مسئلہ ہے یہ سین پاٹ کرتی ہیں نقالی کرتی ہیں خالی وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تماشا کرتی ہو سکتا ہے بات صحیح بھی ہوتی ہوگی وہ جینے سے تماشے کرتا ہوگا تو لوگ اکٹھے ہوں تماشا دے کے بدنگاہی کریں بال کھلے عورتوں کے تو حرام ہے ویسے ہی یعنی کہ بال چھپانا یہ تو ستر ہے بال تو عورت اگر شریعت کی اجازت سے نکلے گی باہر تو اس کا بال کہیں سے بھی نظر نہیں آنے چاہیے سب ڈھکے پہ ہوں یہ مزار پہ جا کر یہ پورے بال کھول کر وہ یوں جی ہیں وہ اس کو دیکھ بولتے دھنتی محاذ اللہ اس کو کون مفتی جائز بولے گا کون سا عالیم اجازت دے گا اس کی اس حرکت کی اپنے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی باش اور مسلمان سمجھ سکتا ہے اس کو تو جاہلوں کے مزے ہیش ہیں ایک سے ایک جاہل وہ لگے دمتے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم یہ پی کے پہنچنے والے جو ہوتے نا چٹا لگاتے ہیں چر سے ملتے رہتے ہیں ان لوگوں کے قبضے ہو گئے مزارات پر خدا کی قسم ایسا سنیت کو بدنام کیا ہوا تھا سننیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ کہنے والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے الحمد للہ یارسر اللہ کہنے والوں کا میں ذمے دار آدمی ہوں دعود اسلامی والا ہوں اور سنیت میری آن میری شان میری پہچان ہے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں میں تو الحمد للہ اصلا نسلن میں سنی ہوں اور میرے ساتھ سارے کے سارے اہل سنت متفق ہیں اس سنیت کے حوالے سے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم سب مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے یہ چرسی بھنگڑیوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ہماری سونیت کو بدنام کر رہے ہیں اور کھاتے پیتے موچ کرتے ہیں بعض عرصوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو ان کے لیے شامی نہ لگتا ہے آپ دوا آ کر کے ایک دوسرے کو بلاتے ایک دوسرے کش دیتے ہیں کش لگاتے ہیں پھر کم پھینک کرتے ہیں ان کے گرد لوگوں کا ٹولا ہوتا ہے اور ایسی باتیں بنتی ہے کسی کے اتنے لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال ہوتے ہیں کوئی بالکل پورے کا پورا کنجا ہوتا ہے تو بھی اس کے مونڈے ہوئے ہیں کوئی وہ لمبا کرتا کسی نے پہنا ہوا ہے نہ دکھنوں سے نیچے کوئی نے کسی نے بڑے بڑے موتی بولوں موتا بولوں موتوں کے وہ منکوں کے بڑے بڑے وہ پہنے ہوئے تسبیح بھی نہیں ہو, ہوتا ایک سے وہ اپنا وہ کارٹون ٹائپ کے سین بنائے ہوئے ہوتے اور وہ لگے دم تھے مٹے گم دنیا کماوے کھاوے ہم نہ کمانا ہے نہ کوئی نوکری کرنی ہے وہ لوگوں سے وہ ہاتھ دڑائی پار کر کے وہ چمبا ماریں گے اور نظرانہ لیں گے اور بالکل ان لوگوں نے ہر سنیوں کو بدنام کر دیا ہمارے مزارت اولیاء کے تقدس کو پامال کرتے ہیں ان پر اگر کل پابندی پڑتی ہو تو آج ہو آج پڑتی ہو تو اب بھی ہو ان کو نہیں کرنا چاہیے سا اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسوں کو کھٹی چھوٹ نہ دے یہ بدنام کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ٹھاک بددن ہوتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں ہم لوگوں سے وہ بولتے ہیں یہ سننی سارے یہ کرتے ان کو کیا پتا سننی کیا ہوتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں وبارک وسلم اندازہ لگا میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چلی کے ناظرین کے کتنا خوبصورت انداز اور کتنی ایک اہم وضاحت امیر علیہ سنت کے ان مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نہ جانے کس طرح کے وسوسے پال رکھے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آج یہ مدنی مذاکرے کا یہ مدنی گلدستہ کسی نے پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہو میں اس کو دعوت دوں گا کہ سوچیں تو صحیح کہ اس سے پہلے اس موضوع پر اگر کبھی کوئی ایسا واسطہ پڑا تو ہم نے کتنا کیا کیا سوچا تھا کیا کیا سوچا تھا کہ یار یہ سب یوں ہے سب یوں ہے اور امیر علیہ سنت کی اس گفتگو سے آپ کیا فیل کر رہے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی یہ میری غلط فہمی ہے کیونکہ جو مزارات پر حاضری کا جو طریقہ سلسلہ رہا ہے اگر ہم اپنی بچپنے پر اور وہ تھوڑا پہلے کی طرف دھیان کرتے ہیں تو واقعی الحمدللہ یہ تو جدی پشتی ہمارا سلسلہ ہی رہا ہے تو جس طرح ہم اپنے دیگر کئی رسومات میں معاملات میں ہم نے دیکھا ہے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں شادی کی رسمیں دیکھیں تو پہلے کہاں ایسی شادیاں ہوتی تھیں عورتوں کی بے پردگی اگر دیکھتے تو پہلے کہاں ایسی بے پردی گئی تھی دیگر معاملات میں جو مرد عورت کے اختلاط کے جو معاملات ہیں پہلے کہاں خرابیاں ایسی تھیں اب بڑھ گئی نا تو جس طرح ہمارے دیگر کئی معاملات میں غیر شرعی معاملات ہوئے ایک ایسا ماحول ایک ایسا مقام کہ جس میں بھی شریعت کی بہت زیادہ پابندی ہونی چاہیے تھی ہماری اپنی غفلت ہماری اپنی سستی ہماری اپنی جہالت کے سبب یہ سارے معاملات ہوئے اور اگر ہم ان سارے معاملات میں دیکھیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اس معاملے میں کسی طرح کا حصے دار بنتا تھا اگر بنتا تھا تو آج کی اس گفتگو سن کر کیا ذہن بنتا ہے یہ بنتا ہے کہ میں اس غفلت والے اس ماحول کا میں حصہ نہیں بنوں گا سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا اور قربان جائیے امیر علیہ سندر دعوت برکات و مالیا کی اس مدنی پھول پر کہ آپ نے جانا ہے مزارات اولیاء پر جا کر انشاءاللہ اللہ صاحب مزار کا خصوصی فیض ہمیں حاصل کر رہا ہے لیکن کس وقت جانا ہے وہ وقت ہم خود اپنا متعین کر لیں ہم خود جانتے کہ ہمیں جہاں جانا ہے پرسکون ماحول ہمیں کب ملے گا ذوق بھرا ماحول ہمیں کب ملے گا رقت بھرا ماحول ہمیں کب ملے گا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری یہ کسی کو محروم نہیں رکھتی لیکن سوچے تو صحیح کہ ہم جس انداز سے جا رہے ہیں ہمارا اپنا انداز کیا ہے ہمارا اپنا ذوق کیا ہے ہماری اپنی قلبی کیفیت کیا ہے انشاءاللہ ان تمام مدنی پھولوں کو حاصل کر کے آپ حاضری دیں تو صحیح دیکھیں اللہ کے ولی کی کیسی توجہ ہو جائے گی کیسا بڑا پار ہو جائے گا ان مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور اگر اس مدنی پھولوں کو حاصل کر کے میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ جو اس طرح کی منتظمین ہوتے ہیں وہ بھی غور کریں اور سوچیں اور شاید اس میں کچھ مدنی پھول یہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس طرح کے معاملات کی کوئی انتظامی پوزیشن ہے تو مجھے فوراً اس میں شرعی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ آخر میرے اوپر کیا کیا ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو میں بھروئی کار لاؤں تاکہ اللہ کے اس ولی کے اس دربار شریف کی جو خدمت میرے ذمہ ہے آنے والا اس میں ثواب بھی کما لے آنے والا صاحب مزار کا خصوصی فیض حاصل کر لے اس معاملے میں مزید اگر رہنمائی چاہیے دارالفت سنت سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو اور بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہو جائے گی تو بہرحال امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے بیانات الحمدللہ یہ جیسا کہ میں نے علم عرض کیا کہ علم دین حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ایک اور بہت ہی خاص موضوع ہمارے ہاں باتوں کا چلتا ہے اور وہ ہے بدگمانی امیر علیہ سنت اس معاملے میں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں آئیے مدنی مذاکرے کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں سلین حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد نفلی عبادت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی گبتوں کے اور یوں دل آزاروں کے اندیشے رہتے ہیں یعنی کسی کو چھوٹا حقیر وغیرہ سمجھنا نہیں چاہیے اگر وہ نفلی عبادت کرے یا نہ کرے بالکل اگر ایک بھی نفلی نماز نہیں پڑھتا زندگی بھر دو رکعت جیسے ایک رکعت تو ہوتی نہیں نا. نا زندگی میں کبھی نفل پڑھے نہیں کسی نے تب بھی وہ گناہ گار تھوڑی ہے ہم اگر اس کو بلا کہیں گے تو پھنسیں گے اس ضمن میں میں آپ کو ایک ابھی سے پکت سناتا ہوں مسند امام احمد کا حوالہ ہے اور یہ میرے ہاتھ میں غیبت کی تباہ صفحہ انچاس پر لکھا حضرت سیدنا عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات عجز و, و صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم کی ظاہری مبارک حیات میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا ان لوگوں نے جواب دیا جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا میں اللہ تعالی کے لیے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جب ان صاحب کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ عزا وجل صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم کی جی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا ارض کیا اور فریاد کی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو بلا کر دریافت کروائیے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں. نبی اکرمور چاہے آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوا کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے ارشاد فرما تم اس کیوں نفرت کرتے ہوئے میں کا پڑوسی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہا ہوں میں ان کی بنا چاہتا ہوں خدا عز و جل کی قسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کے نماز کے علاوہ انہیں نفل نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا جبکہ فرض نماز تو ہر نیکوں پر پڑھتا ہے فریادی صاحب نے یا رسول اللہ صلی و و اللہ و تعالی وسلم ان سے پوچھیے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے یا میں نے وزو میں کوئی کوتا کی ہے یا رکوع و سجود میں کوئی کمی کی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے فرض کی کہ میں نے اس میں ایسی کوئی بات تو نہیں دیکھی پھر جس نے وہ کہا تھا وہ نفرت ہے مزید عرض کی اللہ کی قسم میں نے ان صاحب کو رمضان المبارک کے علاوہ کبھی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس مہینے یعنی ماہ رمضان المبارک کا روزہ تو اور نیکوبد رکھتا ہے یہ سن کر فریادی نے عرض کی یا رسول اللہ عزب اجلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ان سے پوچھیے میں نے کبھی رمضان المبارک میں روزہ چھوڑا ہے یا روزے کے حق میں کوئی کمی کی ہے پوچھنے پر انہوں نے عرض کی نہیں پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ ان صاحب نے زکات کے علاوہ کسی مسکین یا سائل کو کچھ دیا ہو یا اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کیا ہو زکات تو ہرنے کو مت کرتا ہے فریادی نے عرض کی یار سول اللہ عزم وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ان سے پوچھیے کیا انہوں نے مجھے زکات کی ادائیگی میں کوتائی کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے کبھی اس میں ٹالم ٹول سے کام دیا ہے؟ دریافت کرنے پر انہوں نے عرض کی نہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید یہ تم سے بہتر ہو محترم اسلائی بھائیوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کسی مسلمان کے بارے میں بس حسن زن کا پہلو ہم ڈھونڈنے کی آدت رکھے حدیث پاک میں حسن من حسن عبادت مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا عمدہ عبادت میں سے ہے مومن کے بارے میں نیک گمان کرنا اچھا گمان عیسا رح اللہ علیہ نبی کا بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ آپ نے شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ چوری نہیں کی خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی عیسا روح اللہ علیہ نبی سلطل نے فوراً رجوع کر لیا یعنی اس طرح رجوع فرمایا کہ اچھا تو میری آنکھوں نے دھوکا کھایا یعنی دیکھا ہے تو چوری کر رہے ہیں پھر اس مسلمان نے انکار کر دیا قسم کھالی تو آپ نے بولا کہ وہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا اب یہ ہم کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں ہم تو تھوڑا مطلب اپنے دماغ میں آیا اپنا دماغ کیا ہے نماز کے ارکان معلوم نہیں ہے جنازے کی دعا آتی نہیں ہے ایمان مفتصل مجمل تو ابھی سوالوں ہو یہ کیا ہوتا ہے اب جس کو یہ بھی نہیں پتا ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہوتا ہے تو اب وہ ہر مطلب ایک کا مطلب ہے کہ لیبوریٹری ٹیسٹ کرے کہ وہ مطلب شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے تو بھائی شریعت پہلے ہم سیکھیں تو صحیح پھر پتا چلے گا اگلا پابند ہے یا نہیں ہے تو ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں ایمو کو ڈھونڈتی ہے فقط تیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو اگر ہم مسلمان حسن زن کا جام پی لیں اور ہر مسلمان کے افعال میں ہم اچھے پہلو تلاش کرنا شروع کر دیں نا تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو مدنی معاشرہ بن جائے ان بدگمانیوں نے ہمارے گھر گھر کو مطلب میدان جنگ بنا رکھا ہے ماں بیٹی کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے شوہر بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے بھائی بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا دوست دوست کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ یہ یوں ہے کہ وہ یوں ہے اس طرح ہم لوگ جو ہے اس طرح کر کر کے ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل توپ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا برباد کر دیا اپنے آپ کو ہم نے اپنے ہاتھوں مطلب تباہ ہو گئے اور خود کردارا علاج میں بولتے ہم بولتے ہیں ہم احتیاط ہو جائے ہماری سپوں میں اور ہم مطلب ایک اور نیک بن جائیں لیکن ہم اپنے کلارے لے کر رات دن اپنے پیروں پر مار رہے کسی کو تو ہم اچھا کہیں یار سوئی تو اچھا ہو ہم ہی اچھے ہیں باقی ہمارے علاوہ سب برے ہیں کوئی ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے اس کا علاج کیا اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ان کو کیا پتا چلے ہاں جو واقعی اللہ برائی کر رہا جیسے کوئی داڑھی تو وہ ٹھیک ہے, اس کو پیچھے اگر کسی نے ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے دل میں داڑھی رکھی ہے تو یہ مذہب کا خیز بات ہے یہ نہیں مانی جائے گی میں تو صرف اس بات پر رد کر رہا ہوں کہ جو ہم اٹکل سے اپنی मोटी سی عقل کہ کراسو میں ہم اگلے کے افعال کو تول لیتے تو کوئی عالم ہے تو اس کے بارے میں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بارہ سو مرتبہ غور کر لیں اس کی کوئی بھول نظر آتی ہے تو اور اس سے پھر بھی آپ مطلب فائدہ اسے اٹھا لیں جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ اس سے حاصل کر لیں اور اس پہ زیادہ سوچیں لیکن یہ وہ عالم جو عالم دین ہے اور عالم دین وہی ہوتا ہے جو عالم حق اہل سنت ٹھیک ہے نا باقی بدمضب اگر کوئی, کوئی ہے تو میرے حقہ الاظم نے فرمایا کہ وہ عالم دین نہیں ہے جیسے شیطان اس کے بہت بہت, بہت بڑا علامہ ہے شیطان جو ہے بہت بہت علم ہے اس کے بعد لیکن وہ عالم دین اس کو نہیں کہیں گے تو عالم دین ہونے کے لیے وہ سنی ہو اس کو عالم دین کہیں گے تو میں عالم دین کے بارے میں کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ کرے اور حسن زن کے ہزار پہلو تلاش کریں اللہ تعالی علی محمد وبارت و, بارک و تو مدن چندر کے ناظرین غور کریں تو واقعی یہ بات تو روشن ہی ہے اور مدنی مذاکرے میں جیسا کہ امیر النت نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ گھریلو جھگڑوں نا اتفاقیوں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بدگمانی بھی ہے اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ بدگمانی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اور معاشرے کی جو بگاڑ ہے جو معاملات ہیں اس میں عموماً اگر دیکھا جاتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہمیں نظر آتے جو بہت زیادہ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ اگر دکان پر بھی ان کا کوئی کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے تو کاروباری حوالے سے بھی ٹینشن گھر اگر ہے تو گھر کے معاملات میں بھی ٹینشن اگر مثال کبھی کس کوئی مذہبی کام کرنے کے لیے بھی نکلتا ہے مسجد بھی بناتا ہے دیکھا تو اس معاملے میں بھی ٹینشن تو اس ٹینشن کی وجوہات اگر لی جائیں کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بزنس کرتے ہیں آپ ٹینشن بھی لیتے ہیں تو شاید یہ بات ذہن میں آئے گی اور فیلنگس آپ کی آپ کی گواہی دیں گی کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں دوسروں کے متعلق بہت زیادہ سوچتا ہوں میں اپنے بزنس یا اپنے معاملات کو دیکھنے کے بجائے میں دوسروں کے معاملات پر بہت زیادہ غور کرتا ہوں کہ جناب وہ ایسا کر رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے گھر کے معاملات میں بھی اگر میں مثال اگر کسی کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے گھر میں تو امیر رسند کے کئی اس طرح کے مدنی مذاکروں میں مدنی پھول ملے ہیں کہ یہ وہ عوامل ہیں کہ جس سے انسان جو ہے اپنے گھر کے سکھ چین کو بھی بلاخر برباد کر جاتا ہے اور رہی بات علماء کے حوالے سے تو جیسے یعنی کہ وہ بڑا درجہ ہے گھر بار کے معاملات میں بھی انسان اگرچہ اس کا دنیاوی طور پر بھی نقصان دیکھتا ہے مخربی طور پر تو بدگمانی کے تو معاملہ تھا ہم بیان سنتے ہی ہیں لیکن دنیاوی طور پر بھی اس کے نقصان دیکھتا ہے کہ گھر میں اگر بات بات پر ہی اگر روک ٹوکنا تو, تو, جھاڑنا اور اس طرح کی باتیں کرنا ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سگی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو اوائڈ کرتی ہے وہ اتنا مطلب بات چیت نہیں کرتے کہ جناب کیا کریں ہر بات میں شک ہر بات میں شک کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں شک شادی ہوئی تو اب یہ ساتھ کیوں کھا رہے ہیں یہ ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں تو اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں انسان اپنے گھر بار کے معاملات میں بھی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور بالآخر جب علماء کی بات آئی تو امیر علیہ سنت نے اس پر بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کا ہمیں حکم فرمایا کہ اس کی وعیدیں بھی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو علماء حق ہو اگر کوئی ایسی کمزور بات دیکھیں بھی تو اس پر زیادہ سوچ بچار نہ کریں تو بہرحال عالم دین ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے اور اس کے متعلق ہم نے مدنی پھول حاصل کیے یہاں پر امیر علیہ سنت کے بیانات سے ہی ایک مدنی پھول ملتا ہے حضرت مقبول دمشقی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو روتا دیکھو تو خود بھی رونا شروع کرو بدگمانی مت کرو کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی کو روتے ہوئے یہ خیال کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے اس کی نہوست یہ ہوئی کہ ایک سال تک خود میں رونے سے محروم رہا تو کس قدر یہ برا فعل ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نہوسد ہے کہ اس کے سبب نیکیوں کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے ہمیں رونا نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کسی کے رونے پہ بدگمانی تو نہیں کر بیٹھے ہم باجماعت نماز نہیں پڑھ پا رہے پہلے بڑا دل لگتا تھا اب نیکیوں میں دل نہیں لگتا اب نمازوں کی طرف قدم نہیں بڑھتا کیوں نہیں پڑھتا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے متعلق ایسا سوچا تھا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں فلانا نہیں پڑھتا ہے تو جب اس طرح کی بدگمانی کی تو یہ جو نعمت میرے پاس با نماز پڑھنے کی تھی یہ مجھ سے لے لی, لی گئی میں صدقہ و خیرات کرتا تھا بہت بڑی توفیق تھی اللہ کی بہت بڑی عطا تھی لیکن ساتھ ہی میں لوگوں کے متعلق بدغبانی کرتا تھا کہ میں تو اس طرح نہیں کیا کر رہا ہوں فلاں تو ایک روپیہ نہیں دیتا اب میرا دل سخت ہو گیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا میرا دل آگے نہیں بڑھتا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نعمت تھی جو مجھ سے چھین لی گئی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اللہ سے یہی کہ اللہ مجھے حسن ضلع کی دولت نصیب فرما اچھا سوچیں گے آپ کر کے تو دیکھیں بہت لذت ہے کہ نگرانی شورا کے ایک بیان میں ایک بڑا پیارا مدنی پھول ملا کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں بدگمانی میں کوئی خیر نہیں اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں اچھا سوچنے کی عادت بنائیں کہ جو اپنے آپ کو اگر آپ پرسکون کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حسن ظن کی عادت بنائیں ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچے اچھا سوچے اور یہی امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں ہم کو یہ مدنی پھول نصیب ہوا اور اس سے پہلے جو ہم نے ایک مدنی پھول اور سنا کہ کسی کو نفلی عبادت نہ کرنے پر حکارت سے دیکھنا کیونکہ دائرے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے شیطان اسی قدر اس پر اسی حساب سے اس پر حملے کرتا ہے تو اب اگر کسی نے نفلی روزے رکھنے شروع کیے جیسے محرم اللہ کے فضائل ہم کئی دنوں سے سن رہے ہیں الحمد للہ عاشقان رسول نے اس طرح رغبت قائم کی ہے اور روزے بھی رکھ رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں اب آپ روزے رکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کو دیکھنا شروع کر دیا کہ میں تو رکھ رہا ہوں فلانا نہیں رکھ رہا میں رات کو تو اتنی لوافل پڑھ رہا ہوں فلانا نہیں پڑھتا ہے میں تو اتنا قرآن پڑھتا ہوں فلانا نہیں پڑتا تو یہ کیلکولیشن کرنے کی آپ کو کس نے جمداری دی ہے آپ نہ دیکھیں بلکہ یہ حدیث پاک ہم نے امیر علیہسنت سے سنی کہ جس میں سرکار علیہ السلۃۃسلام نے اس طرح سے نفلی عبادت پر غور کرنے والے کو منع فرمایا تو خیر اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور علم دین حاصل کرنے عمل کرنے سمجھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ماہ محرم الحرام ہے اور سید سعیدا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک ہر محفل ہر اجتماع ہر بیان کی زینت ہے آئیے امیر علیہ سنت کی زبانی سید شہدا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک سنتے ہیں صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد دل مزنی مزنی یعے مزنی قبیل ہے شخص امام علی مقام رضی اللہ تعین کے سامنے آ کر یوں بکواس کرنے لگا دیکھو تو صحیح دریا خورا کیسا مجھے مار رہا ہے خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک کچرا بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیا سے ہلاک ہو جاؤ گے محد اللہ امام میں کشنا رضی جب یہ اللہ ہوتا ہے لانا بارہ پورے نام میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اللہم ہوا تشانا یعنی یا اللہ اس کو پیاسا مار امام علی مقام کے دعا مانتے ہی اس میں مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا پیاس کا گلابا ہوا اس شدت کی, اس شدت کی پیاس لگیش انپشٹ ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ پاتا تھا یہاں تک کہ کسی چ پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا امام علی مقام کی عظمت و شان کے کیا کہنے یہ تو امتحان تھا امتحان کے فراس کا پانی آپ پر بند کیا گیا اور وہاں پہرا لگا گیا اور یہ نادان سمجھتے تھے کہ اس طرح پہرا لگانے سے امام علی مقام دل چھوڑ جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے نا نا یہ تو ساتھی کوثر تھے یہ تو ساتھی یا کوسر کے شہزادے تھے یہ تو مالک کے کوسر کے نواسے تھے ظالم اندھے تھے اندھے کہ انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیٹھے کرام کا پانی بند کر دیا امام علی مقام کی شان ایک شاعر اس طرح بیان کرتا ہے ہاں مجھ کو رکھو یاد میں ہے ہوں ہاں مجھ کو رکھو یاد میں کا ہوں اور باغ نبوت کے باغل کا میں سمل ہوں اور, اور موڈا دن کے شجر کا میں سمل میں ہمت کے لیے پورے نزل پر مگر ساتی کا سر کا پیسل پیاسا ہوں مگر پیاسی کا پات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمیچے مچے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانِ علی کس قدر عظمت مالی ہے معلوم ہوا کہ خداوند غفور عجز و کو امامِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عدبی قطع منظور ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود یعنی ا ہوا ہے رد کیا ہوا ہے گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے حضرت صد الفاظ سیدنا و مولانا سید محمد نئیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ بعد گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرت ناک بند انجام واقعات نظر کرنے کے بعد تحریر فرماتے رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت حق گائے و وجل میں اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کے نسو سے کثیرہ و احادی سے شہیدہ شاہد ہیں ایسے ہی ان کے خواری کو کرامات بھی گواہ اپنے فضل کا عمانی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے میں کڑی تھی کہ اگر تم آ کے رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا سجاوگار الدعوات ہے جس کی دعائیں اس قدر قبول ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں آنا خدا گل سے جنگ کرنا ہے اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے اور دنیا نہ پائیدار کی حرف کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا امام علی مقام رضی اللہ کا عنہ ہو کہ شہادت کے بعد آپ کے سرے منور سے بھی متعدد کرامات کا ظہر ہوا چنانچہ اہل بیت علیہ ردوان کے قافلے کے بقیہ افراد گیارہ محرم الحرام کو کوفے پہنچے جبکہ شہابۂ کربلا علیہ ردوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے امام علی مقام عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدمخت خولی بن یزید کے پاس تھا یہ مردود رات کے بعد پوچھے پہنچا قصر عمارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا یہ سرے انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا ظالم نے سرے انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھاپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر خوشی خوشی کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے وہ بگڑ کر بولی کیونکہ وہ موہبے بیت تھی وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مات لوگ تو سیمو سر لائے فرزند رسول کا مبارک سر رہا ہے خدا کی کسب اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی نوار یہ کہہ کر اپنے بچوں نے سو اور جدر سرے انور تشریف فرماتا ادھر آ کر بیٹھ گئی اس کا بیان ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مسلے ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے <متصف> باروں پر ہے آ جا رہا گلزارے باروں پر ہے آنوانی شہیدان آنے والی ہے شہیدان دنیا کی محبت اور باروگر کی حوت انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے خولی یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کر بنا امام علی مقام امام حسین ربی اللہ تعالانوں کا سرے انور تن سے جدا کیا تھا مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفنا انجام ہوا کہ کلیجہ کاپ جاتا ہے چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار تقفی نے قاتلی نے امام حسین خلاف جو انتقامی کاروائی کی اس زمن میں صدر الافازل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین اور علابادی علیہ رحمت اللہ الہدی فرماتے ہیں مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سفاہ سالار عمر بن سعج کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار دانا جائے یہ حکم سن کر کوفے کے جفاشیار شعار سورما بسرے بھاگنا شروع ہوئے مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا جس کو جہاں ج ختم کر دیا لاش جنا ڈالی گھر دھوٹ لیے خولی بن جزید وہ خبیص ہے جس نے امام علی بقام امام مظلوم سید ورحیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سر مبارک تنے اقدر سے جدہ دیا تھا یہ روسیہ بھی گریفتار کر کے مختار کے پاس دھایا گیا مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے پھر سوری چڑھایا آخر آگ میں جھونک دیا اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا چھ ہزار جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ لو کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا یہاں تک کہ ابن ساز جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا وہ بھی چھ سال کے بعد دست محرم الحرام کو اہم نہر خوراک کے پاس مارا گیا اس کو اصل یزید والوں نے وہ عبید اللہ نے زیاد نے جو گورنر تھا کا اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ تجھے رے کی حکومت دلا دوں گا رے موجودہ تہران ایران کا دارالسلطنت کیپیٹل تہران تو تہران کا پورانا نام ہے تو رے کے لالچ میں آ کر اس بد وقت نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا لیکن اس کو رے کی حکومت کیا ملی چھ سال کے بعد کتے کی موت مارا گیا ایک بزرگ رحمت اللہ قاعدہ نے ہیں جب یزیدوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن سیاد بد کے مخل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ تیرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس کی تلاوت جاری تھی وَلَا تحسبن ترجمائے کمزوری مامان اور ہرگز کس اللہ اجزم اجل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے تو ان ظالموں نے سرے امام کو نیزے پر اٹھایا بلکہ شہودائے کرام کے سروں کو نیزوں پر لیے لیے جلوس کی شکل میں یہ پھرے تو اس طرح تو ان کی شان گھٹی نہیں بلکہ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوا اور جو مظلوم ہوتا اس کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی تو ان کی شان جو تھی بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی تو امام علی مقام کے سرے اقدت علاق کی آواز اللہ اکبر شہید ہو تو ایسا ہو اور شہادت سے موت نہیں آتی بلکہ زندگی کی شان بڑھ جاتی ہے ورنہ کسی اور کا سر کٹا ہوا ہو ویسے ہی تو اس کے سر سے کا تلاوت کی آواز آنی ہے تو کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز اللہ اللہ عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سریش پیر تو می دے سے بھی پور آ سنا سریش پیر تو می دے ذکر حسین کی تو کیا خوب برکتیں ہیں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے امام حسن ردی اللہ تعالی عنہ پشت کے پشتے مبارک سے لپٹ گئے حضور علیہ صلاۃ نے سجدے کو طول دیا کہ سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد ہوتا ہے ہماری یہ دونوں بیٹے جوان جنت کے سردار ہیں انشاءاللہ شاء اس سلسلے میں شامل رہیے ذکر حسین سنتے رہیں گے امیر سنت کے بیانات اور مدنی مذاکروں سے مختلف جھلکیاں مختلف مدنی گلدستے آپ کو پیش کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ابھی آٹھ بجے دارالاستل سنت کا سلسلہ اور نو بجے نگران شعرا خصوصی مدنی مکالمے میں ذکر حسین بھی فرمائیں گے اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالات انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ حاصل کر سکیں گے اگر آپ سوال ریکارڈ کرانا چاہیں مدنی چینل کے ان نمبروں پر اپنے سوالات ریکارڈ کرائیں اپنے تاثرات دیں اپنے مشورے دیں مدنی چینل آپ کا چینل ہے دعوت اسلامی آپ کی دعوت اسلامی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے دوسرے اسلامی بھائیوں کو اپنے متعلقین کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے انشاءاللہ 9 سے 12 نگرانی شورا کے اس مدنی مکالمے کے بعد باب المدینہ کراچی کے علاقے نیو کراچی 5G جی چار نمبر کے آخری بس اسٹاپ پر واقع صدیقیہ مسجد سے انشاءاللہ شاء براہ راست خصوصی سلسلہ فیضان صاحبہ و اہل بیت کے سلسلے میں رکت شُرا حاج عبدالحبیب صلی الباری کے انشاء اللہ سلسلے میں ہم شامل ہوں گے وہاں پر آپ اپنے روحانی علاج خوابوں کی تعبیر اور دیگر معاملات پہ بھی ان شاء اللہ شرع نمائندی حاصل کر سکیں گے اس سلسلے میں بھی اگر آپ کو سوال ریکارڈ کرانا ہو آپ مدنی چینل پر ضرور شامل رہیے ان اللہ کل دن ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ اسی صدیقیہ مسجد میں انشاءاللہ اللہ مدنی منوں کے مدنی پھول براہ راست وہاں سے نشر کیے جائیں گے چونکہ دعوت اسلامی کے مدارس باب المدینہ میں کئی مقامات پہ ہیں تو اطراف کے چند ایک مدارس کے مدنی مننے انشاءاللہ وہ وہاں بھی حاضر ہوں گے تو یوں اس عشرۂ محرم الحرام کے ان سلسلوں میں آپ شامل رہیے برکتیں حاصل کرتے رہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق طا فرمائے آمین بجاح نبی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد